جا یار جاو جی نے جانا وقت میرا خیال کرو میں مصروف نہ کرو بس ہو گیا مسافا سب نو اب میں حدیث شدے حال کی طرف واپس لوٹنے سے پہلے بات کیونکہ چل پڑی ہے وہ مسجد شریف کے ساتھ قبروں, قبروں کا ہونا اس, اور اس مسجد میں نماز پڑھنا قلبانی اسی مجبوری کی وجہ سے کیونکہ ان کے نزدیک یہ شرک ہے کہ قبریں ساتھ ہوں اور پھر مسجدوں ساتھ وہاں پر نماز پڑھی جائے نماز باد ارادے سے اگر جاتا ہے اور شرکا ہے سارا اسی وجہ سے وہ خبیص حدیث کو لفظ کو حدیث کے لفظ کو بگاڑ رہا ہے کہتا ہے کو نہیں ہے اس کی جگہ سلاح تھا میں ان خبیسوں کی ساری اس بنائی ہوئی خیالی عمارت کو ڈھانے کے لیے بخاری شریف سے ایک حدیث تلاش کر کے لائے جس حدیث میں یہ ہے کہ قبر ساتھ ہے اور ساتھ مسجد ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور صحابہ بھی پڑھتے تھے میں <سلام> <سلام> یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اس حدیث پر متعلع نہیں ہوئے ہوں گے نہ انہوں نے دیدہ دانش تھا کیونکہ ان کو یہ لانت حاصل ہے ان کو یہ شرارت حاصل ہے ان کی یہ ضرورت اور بےباقی ان کے اندر موجود ہے یہ لوگ اپنے مذہب کے خلاف قرآن و حدیث کو بگاڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی خواہش اور بعد عقیدی کی کو نہیں چھوڑتے یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے جگہ ترجمہ بخاری کا وہ بھی وابی کا ہے وہابی کا ترجمہ ہے نواب وحید زماں کا بخاری شریف مترجم مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی جلد پہلی صفحہ نمبر دو سو ستاسی دو سو بخاری شریف میں در حقیقت بخاری شریف میں باب ہے پورا اس باب کا نام ہے کتاب اللہد میں یہ باب ہے اور باب کا نمبر ہے انانوے باب المساج دلتی آلہ طرق المدینہ ول مواد التی صلیفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدین شریف کے راستوں پر یعنی جو راستے مکہ کی طرف جاتے ہیں ان راستوں پر جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں بنائی گئی ہیں موجود ہیں ان کا باپ اور ان جگہوں کا باپ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں یہ بخاری ان دجالوں کا دجل و فریب اسی باب کے عنوان سے ہی نکل جاتا ہے کہ باب بخاری شریف میں تو یہ ہے کہ وہ مسجدیں بتا رہے ہیں جو مدینہ شریف سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں اور جن جن جگہوں میں نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے پھر نمازیں پڑھی ہیں مسجدوں کے علاوہ ان جگہوں کا وہ ذکر کرتے ہیں ہاں جی اب بات کو سمجھ نہ ایمان سے بتا اگر سفر کسی اور مقدس مسجد نسبت والی کا جائز نہ ہوتا اور جناب جی تین مسجدوں کے سپا سفر تھا جیز نہ ہوتا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے غلام امام بخاری جیسے محدث یہ باپ بنا کر بتاتے ہی کیوں بولو یہ شرک کا راستہ بتا رہے تھے کیا اب وہ حدیث سناتا ہوں حدیث نمبر چار سو اٹھاسی ہے قبران کل مسجد قبران او سلاسن القبورات بینکات اب ترجمہ بہابی کا سناتا ہوں عربی بخاری کی ہے ترجمہ اور عبداللہ بن عمر نے نافع یہ آپ کے خادم تھے سے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹبے اس کے کنارے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹبے کے کنارے پر نماز پڑھی جہاں سے پانی اترتا ہے آرج کے پیچھے ہدبا کو جاتے ہوئے ہدبہ جگہ کا نام ہے حضبہ کو جاتے ہوئے اس مسجد کے پاس دو تین قبریں ہیں ان قبروں پر تلے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں رستے سے دہنی طرف ان بڑے پتھروں پاس جو رستے پر ہیں ان کے بیچ میں حضرت عبد اللہ بن عمر دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد آرج سے چلتے پھر زہر کی نماز اس مسجد میں پڑھتے حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر اتنا بڑا سفر کر کے مہاز سرکار کی جگہ والے نماز والی جگہ کی نسبت کو ملحوظ رکھ کر اب یہ ایمان سے بتانا یہ, یہ لفظ ہیں کہ اس مسجد کے پاس دو تین قبریں ہیں بولتے نہیں بس گیا بم وابی مذہب کے دجا والے بنے تمیا ادھر ادھر وہ جی گل حدیث ہی کوئی نہیں ثابت نہیں یہ فلان ہے جی ہے وہ ہے او میں ابد اللہ کماری نو ویک اہل آتاب پی اہیا مقبور اے حضرت سیدنا ابو بستیر صحابی ہیں ابو بستیر کون ان کا مسجد قبر پر صحابی کی قبر پر مسجد بنانا وہ آل استعاب کتاب کے اندر موجود ہے تو اب اس نے اتنا تکلف کیا کہ تلاش کر کے لایا یہ عبداللہ کماری صاحب جو ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ وہ بھی نہیں ہے لیکن جو ہے وہ زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہے اس وجہ سے میں ذرا جو ہے وہ جس طرح نام لینا چاہیے اس طرح نہیں لے رہا میرے میں ہر کسی کو مرتبے پر رکھ کر کلام کرتا ہوں سمجھ آ کہ نہیں آئی ہاں ایسے نہیں بول پڑتا یہ بھائی الفتیاب کتاب امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جی جو کہ حاشیہ پر ہے الصحابہ کے الصحاب امام ابن حجر اس خلانی کی ہے صحابہ کرام کے حالات پر مارفت پر اور حاشی پر جو ہے وہ حافظ ابن نے عبد البر کیا ہے اور جلد چوتھی ہے مکتبہ ار ریاض الحدیف اریاگ سے چھپا ہو چھپی ہوئی ہے ریاض جانتے ہو نا کہاں ہے موسیٰ بن موسیٰ بن رخبہ کے حوالے سے یہ ہے توجہ کے حضرت ابو بشیر واقعہ لمبا ہے بار علی صاحبی ہیں جو ابو بشیر صحابی ہیں وہ فوت ہوتے ہیں اور ابو جندل صحابی ہیں جو ان کی قبر قبر پر یعنی قبر کے ساتھ مسجد بنائی آپ نے اور اس حدیث کو امام محدث ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں ذکر کیا اور جناب مو بن اقبا نے اپنی سیرت میں ذکر کیا یہ روایت کو ہاں یہ میں پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر بائیس سے آ... ابو بشیر آ... آ... فطافہ نہ ہو ابو جندل یعنی ابو بشیر فوتوں جاتے ہیں تو ابو جندل ان کو دفن کرتے ہیں مک وصلّہ اعلیٰ ہے اور نماز پڑھتے ہیں وہ بنا اعلی قبر ہی مسجد اور ان کی قبر شریف کے ساتھ مست تعمیر کرتے ہیں صحابی صحابی کی قبر اب اس بات اس روایت پر اپنی عادت کے مطابق ٹانٹا کرتا ہے یہ البانی وحابی تحذیر الساجد میں لکھتا ہے یہ حدیث من ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے بہرحال میں نے جھگڑا اس طرح مکایا کہ میں نے احیاء المقبور والے عبداللہ اللہ سے یہ کہا کہ حضرت اتنا مصیبت آپ کیوں کر رہے ہیں ادھر جانے کی اور یہ جو ہے شرارتی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جی حدیث ایسی ہے ویسی ہے فلان ہے روایت ثابت نہیں ہے میں نے کہا چشتی جھگڑا اس طرح مکا کہ بخاری کو لے کس کو لیا روڑائی بک گیا ہوں بخاری نو کی آ کے بے حدیث من کڑا تے حدیث ضعیف ہے حدیث فلا ہے میں ہر آن کے بخاری بچ سابت کر دیتا کہ دسجد کنیاں خبر نے دو یا تین صحابہ نماز پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اسی جگہ نماز پڑھتے تھے ادھر راستے میں آتے جاتے ہوئے آپ ادھر نماز پڑھتے تھے اب بات کو سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھی وہاں پر بعد میں مسجد بنی یا پہلے مسجد تھی یہ تو میں نے تحقیق نہیں کی نہ مجھے کسی شرح کے اندر اس کا حال ملا لیکن اتنا ضرور ہے کہ قبر کے ساتھ وہ مسجد ہے صحابہ ادھر نماز پڑھتے تھے اگر صحابہ, قبر قبروں کے ساتھ بنی ہوئی مسجد میں نماز باطل ہوتی اور شرک ہوتی تو یہ شرک نہ صحابہ کرتے اور نہ یہ شرک امام بخاری بخاری میں بیان کرتے ایڈی وڈی دلیل بابیا نو جاب دو تسیت قبر شرک تے آ بخاری ہے کی بنے گا یہ بخاری آ گیا سمجھ نہیں آئی یہ سمرن بات آ گئی یہ پوری ہو گئی سمجھ نہیں ہار ان کا گمان کا شرک وہ سب اڑ گیا ایسے بہت ان کے جگہ اوسیا خبیصوں کے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی میں شدہ رحال حدیث کی طرف جاتا ہوں جمہور کا مذہب بتایا امام سیر عراقی رحمہ اللہ اور ولی الدین علاقی کے حوالے سے کہ یہاں پر فضیلت کی ہے کہ فضیلت اصل ہے تو ان تین میں ہے یہ نہیں ہے کہ دوسرے مکان مسجدوں میں جا کر آپ آگے فرماتے ہیں امام زین الدین راکی کی اللہ اور ولی الدین کی باپ بیٹا حافظ ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں آپ فرماتے ہیں محمل مسجد علا مسجد غیر رحا ان تین مسجدوں میں سے اور مسجد کی طرف جا کر نماز پڑھنے میں اپنا سفر کرنے میں وہ فضیلت نہیں سفر میں, میں وہ فضیلت نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے فرمایا لانا شدر محرم یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر اوروں کی طرف کرو گے تو حرام ہوگا نہ اتنا فضیلت نہیں ہے اللہ فضیلت اس میں ونا اور مکرو نہیں ہے اوروں کا سفر فرماتے ہیں آگے حدیث اور روایت جو امام احمد کی سنائی تھی حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے لا جمبری انتشد الا مسجدن تب تک آفی حسلافی سولاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سفر نہ مناسب نہیں سفر کسی مسجد کی طرف جس میں نماز پڑھنا مقصود ہو جس میں تو معلوم ہو بات ہے کسی مسجد کی یہ فرما رہا ہے بات ہے کسی تو فرماتے ہیں جب یہ مسجد کی بات ہے تو اس سے صرف خلاف اولا ہونا ثابت ہوتا ہے اور وہ بھی مساجد کا ارادہ نہ کرو نماز کے لیے رہا مسئلہ متبرک مقامات کا تو وہ مسجد کی بات نہیں ہے یہاں پر مسجد وہ مساجد نہیں ہے وہ مساجد نہیں ہے وہ مزارات ہیں ان کا حکم اور ہے مسجدوں کا حکم اور یہی بات امام غزالی نے لکھا امام غزالی نے اپنی کتاب احیا علوم الدین شریف اس پر شرائ تحاف السعادت المتقین امام مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالیٰ نے زبیدی کی انہوں نے صاف اس میں لکھا ہے فرمایا میں وہ بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ مزے کی بات ہے سنا دوں یہ جلد نمبر ہے میرے ہاتھ میں چار اور صفا نمبر ہے دو سو چھیاسی کیا کیا, کیا دو سو چھیاسی پر آپ فرماتے ہیں یہ ہے فرماتے ہیں والحدیث انما ورد فلم مساجد حدیث صرف مسجدوں کے متعلق آئی ہے درباروں کے متعلق نہیں آئی فرماتے ہیں والے سفی مانا ہل مشاہد وابیوں پر تو پھر بھی کیا مت گر پڑی و لفی و لے سفی مانا ہل مشاہد مشاہد کہتے ہیں مزارات کو مزارات جو ہے بزرگوں کے مایا یہ اس معنی میں نہیں ہے کیونکہ مساجد بادل المساجد اطلاع تھا تین مسجدوں کے بعد باقی مسجدیں سب برابر ہیں ولا بالا دا اور کوئی ایسا شہر نہیں جہاں مسجد نہ ہو جب تمام شہروں میں مسجدیں ہیں تو نماز کے لیے پھر کسی فقط نماز کے لیے کسی مسجد کا کشت کر کے جانا ان تین مسجدوں کے علاوہ اس سے روکا گیا ہے سمجھ نہیں آ کہ اتنا سفر کر کے مصیبت کر کے جانا صرف نماز پڑھنے کے لیے نماز ہر جگہ پر ہو جاتی ہے ہیں مساجد ہر شہر میں گئے ہیں فلامان علی رحلت علا مسجد آ کسی اور مسجد میں جانا محل اس لیے اور کوئی یہ تو نہیں رکھتا وہ مشاہد فلا تھا رہا درباریں تو وہ برابر نہیں ہیں بل برکہ تو زیارتہ الا قدر درجات توجہ ان کی زیارت کی برکتیں اللہ قدر درجات ان کی زیارت کی برکتیں ان کے دراجات کے مطابق ہیں جتنا درجے بلند ہوں گے دربار کی زیارت کا ثواب بل بڑھتا چلا جائے گا امام غزالی فرما رہے ہیں ہاں جی لا قان افی ماؤدین لا مسجد فی ہے فلاح شرح اللہ مؤدین فی ہے مسجد ہاں اگر فرماتے ہیں کہیں ایسا دربار ہو جہاں پر مسجد ہو مسجد نہ ہو تو وہاں پر پھر ایسی دربار کی طرف سفر کرے جس کے ساتھ مسجد بھی ہو ثم شعری آگے فرماتے ہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ درباروں کو بھی شامل ہے درباروں کا سفر بھی حرام ہے ناجائز ہوتا ہے فی غایت یا فرماتے ہیں افسوس ہے کیا جو آدمی نجائز کہتا ہے درباروں کی زیارت کو کیا وہ نبیوں کی قبریں جیسے ابراہیم اور اربوسا اور, اور وغیرہ پیغمبر علیہ صلاحت و ہیں ان کی طرف سفر کرنے کو بھی نجائز قرار دے گا تو فرمایا اس کو اس کو ان چیزوں سے روکنا یہ تو فرمایا فی غایت تلیہ یہ تو انتہائی محال بات ہے سمجھ نہیں آ رہی فرماتے ہیں فائدہ چھپا جہاز فائدہ چوبے جہازہ بخب اللہ ولماء و مانا جب نبیوں کی قبروں کو جائز قرار دو گے تو علماء عل عل اللہ اور صلاح سب کی قبروں کو جائز کرنا پڑے گا سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ برکتیں تو ادھر بھی ہیں لیکن امام غزالی رحمہ اللہ آپ کا آپ نے اس حدیث کا جو مانا بیش پیش کیا ہے جی آپ نے حدیث کا مانا کہ یہ مسجد کے متعلق ہے مسجد لیاد مسجد کے علاوہ ان تین کے علاوہ اور سفر مسجدوں کا نہ کرو اور سفر مسجدوں کا نہ کرو میں ناچیر ذرا اس یہاں پر ان کی اسی بات سے ہی بات نکالتا ہوں کہ امام نے فرمایا دوسرے اگر اگر ایک قبر ایسی ہے کہ وہاں مسجد بنی ہوئی ہے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے ایک یہ تو وہاں پر فرمایا کہ اس, اس قبر کا ارادہ کرے دوسری خبر کی بجائے کیونکہ اس میں زیاد ثواب زیادہ ہو جائے گا ثواب ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا جو دربار ہیں درباروں کی زیارت کا ثواب برابر نہیں ہے کیونکہ ان درباروں دربار والے حضرات جو ہوتے ہیں ان کے درجات برابر نہیں ہیں تو ہم میں یہاں پر یہاں عرض کروں گا محدبانہ حضور کی بارگاہ میں محدبانہ امام غزالی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ جس طرح وہ کہہ نا فضیلت کی صرف نفی ہے یہاں فضیلت ہی کی نفی ہے کیوں اس وجہ سے کہ حدیث سے بتاتا ہوں مانا حدیث کا حدیث سے بتاتا ہوں ہاں ہاں مانا حدیث کا سونے نبی فرمان دی شرح سونے نبی فرمان نڈا وہ بھی اسے متعلق اور حدیث سنا صحیح لوہے توڑ جی میں شوائب ارنؤ دا پہلے دس چکیاں وہاں شنا سہی ہے مہدے سے بھی نہیں باندھ ڈالی سنو اور میں اس وقت جو پڑھ رہا ہوں شناب مشکل الاثار کے حوالے سے سفر نمبر باون جلد نمبر دو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و مارو کے فرمایا بہترین وہ جگہ جہاں کا اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کیا جائے وہ ابراہیم کی مسجد ہے اور محمد صلی اللہ وسلم کی مسجد ہے آسن> آسن> آسن> یہ لفظ بتا رہے ہیں بہترین اس کا مطلب ہے باپ پات صرف فضیلت کی سمجھ سمجھ ہے سرکار نے فرمان سرکار نے فرمان دمانا مطلب چشتی نے کڈ کے تیرے اگے رکھ دیتا ہے جمہورا علماء نے بالکل صحیح گل ہے گل فضیلت دی گل اور عجیب گل یہ کہ ایس حدیث نقصد دلیل بڑھا کے جمہور چی پیش نہیں کیتا نہ چیز دین ٹھک وجی لال کا فضل اللہ ہے جو میاں اللہ کا فضل ہے کم تارا اول لیل آخر عربی کا ایک مکولہ ہے بہت باتیں اگلے لوگ پچھلوں کے لیے چھوڑ گئے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے نو گل نہیں چیتے رب آؤ ایک اے ذرا لکھ دی گل پیش کر اے لکھ دی گل تیرے سامنے پہ پیش کرنا خیر خیرو کے روا پھر سونے نے فرمایا وہ بہترین تھا جگہ جن کی طرف سفر کیا جائے وہ یہ دو مسجدوں کا ذکر کیا اب بات کو سمجھنا اس کا مطلب یہ ہے جہاں آیا ہے سفر نہ کیا جائے وہاں پر بھی یہی مقصد ہے کہ جو فضیلت ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کا ارادہ کرو ہی نہیں سفر کرو ہی نہیں ورنہ ثواب ہی نہیں ہوگا نہ ثواب تو ہے لیکن اب جو افضلیت ادھر ہے وہ ادھر نہیں افضلیت کے دراجات ضرور ہیں صدقات صدقہ مومن کا وہ ہے فضیلت کچھ نہ کچھ رکھتا ہے لیکن صاف جیسی نہیں رکھتا صدقہ ہر مومن کا فضیلت رکھتا ہے کہ منتق آ گئی ذرا واہ بھی خود باندر بن جائے گا انہیں آخنا وہی ہوئے پتہ نہیں یہ منتق کت <laughs> لگی فضیلت تمام تے برابر نہیں بولی جانتی فضیلت اگر میرے ورگا مسکین میرے جیسا مسکین ٹکا دے ٹکا اس کی بھی تو کچھ فضیلت ہے اسی طرح چلے جاؤ لیکن اتنا بات ہے جو صحابہ کے صدقے میں فضیلت ہے وہ دوسروں کے صدقوں میں اسی طرح فضیلت ہا جہاں پر بھی اللہ کے پیارے نے مسجد بنائی یا نماز پڑھی وہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت ضرور ہے لیکن جو فضیلت تین مسجدوں میں ہے وہ کہیں نہیں ہے ہاں جی حقضہ جم بگی محاذ المقام بیاؤن اللہ دوبارہ کت رسو ہی سلا نام سمجھ نہیں میں کیوں یہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو میرا مہرے علی جا کے بابے فرید دے مسجد نماز پڑھ گ میاں شیر ربانی اپنے پیر مرشد دیاستانے دے کے دے دربار سے رولتا پھر سمجھ نہیں لگی آہ! معلوم ہوا ادھر مقصود سی پھر وہ ناشا تئی جہاں مقدر پیڑا سی نا آئی امام محب تبری فرماتے ہیں غایت الاحکام فی احادیث الاحکام میں سن چھ سو چورانوے میں ان کی وفات ہے ہجری میں آپ صفہ نمبر تین سو ستاسٹھ ست ست ست جلد پانچ غایت الاحکام محب تبری محب تبری فرماتے ہیں قال فرمات دین دلل تهاد للحديث والاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم وانها من اهم القربات ويندب ايضا ما تقرب بزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم التقرب بالسير الى المسجد للصلاه فيه قال لا يفوت فضيله شد, شد الرحال فرماتے ہیں جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیارت کی نیت سے جائے قبر انور کی فرماتے ہیں ساتھ میں مسجد شریف کی زیارت کی نیت بھی کر لے تاکہ رال کی فضیلت فضیلت اس کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے معلوم ہوا مسئلہ فضیلت کا ہے اس ٹبر نے اے نہیں بات کا بتنگڑ بنا دیا پدو ٹبر نے پدو ٹبر نے کیا بنا دیا بات کا بتنگڑ بنا دیا اور سنوئے اسی وجہ سے شافیاں کو بہت بڑے امام شافوں کے بہت بڑے امام محدث امام باغبی کون شرح السنہ مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے نا اس کا نام ہے مشکات المسابی مشکات کہتے ہیں اس آلے کو جو دیواروں میں دیسی لوگ جٹ بناتے تھے دیا چراغ رکھنے کے لیے اور مساب مسباہ کی جمع ہے مسباہ کہتے ہیں چراغ تو چراغوں کا آلہ مشکات مسابیح کا پورا معنی کیا بن گیا چراغ یہ سہ مولوی بھی آپ کو مشکات میں لکھا ہے مشکات میں لکھا ہے بتائیں گے لیکن مانا نہیں جانتے ہوں کہ ان کو کہو حضرت مشکات کا کیا معنی ہے کھوتی کھپ جائے گی سمجھ لیا مشکات المساب پورا نام کتاب کا کیا ہے چراغوں کا آلہ اب یہ چراغ کس نے لکھے تھے المصابی کتاب کن کیا ہے اس میں اضافہ کر کے پھر مشکات بنی ہے وہ انہیں امام بغوی کی المسابی ہے اس پر اضافہ کیا مشکات والے نے تو بن گئی مشکات اسی امام بغوی نے ایک کتاب لکھی ہے شرخ س حدیث کے موضوع پر یہ میرے ہاتھ میں دوسری جلد ہے یہ شد ریحال کی ساری حدیثیں لکھ رہے ہیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں تخصیص مساجد لما انہا مساجد المبیادرنا بال اقتدار فرماتے ہیں ان مسجدوں کو نبی پاک نے کیوں خاص فرمایا ان کی طرف سفر کرو فرمایا اس لیے کہ نبیوں کی مسجدیں ہیں یہ نہیں کہا کہ خدا کے گھر ہیں مر مر کیا فرمایا شرک ہو گیا وہ بابا جی سرکار تیو اس لیے سو جسل انہوں نے شتونگڑیا کوئی بھی نہیں سی اسی تو اس ویل بیٹھے جس شتانا جگ بھر ہوں تو سڈے وہ گانٹے پی جان گے انہیں آخنا آب بک بھی شرک کی مسجد رب دیا ہوں وہ کہیں جانا بیڑا گھر کو ہو گیا کہ نہ ہویا بول دے نہیں لیکن میں جیسے کہتے رہتا ہوں وہابیوں کی توید ایسی ہے ان کو اللہ پر بھی غصہ آ جاتا ہے نبیوں پر بھی آ جاتا ہے یہ پاسے بیٹھ کر اللہ پر بھی وٹ نکال لیتے ہیں غصہ نکال لیتے ہیں ایتھے رہ گیا اے یہاں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا تجھے یہ ہمارا دل نہیں مان رہا اللہ نبیوں کو نبیوں کو بھی ایسے ہی کہتے اتنے آن کے گل رہے ہیں یہ اماموں کو کیا چھوڑے لیکن سنو یہ صاف لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں پکا در نبل اقتدائی بےہم یہ مسجدیں نبیوں کی ہیں یہ مسجدیں اگر ان میں نماز فضیلت والی بن رہی ہے تو خدا کا گھر نہیں ورنہ خدا کے گھر تو روئے زمین میں ہے اے کیوں فضیلت ہو رہی ہے یہ مسجد نبیوں کی ہے ہمیں ان کی ابتدا کا حکم ہے کہ پیروی کریں لہذا یہ نبیوں کی مسجدیں ہیں ہم ادھر جائیں فب ہوداؤں مختلف آگے فرماتے مسجد میں حاضر مساجدی صلاح اگر تین مسجدیں یہ جو ہیں اگر کوئی بندہ منت مانے نماز کی منت سکھے سکھنا سکھے نماز دو کہ یہ نہ تینا مسجد جو کسی کے اندر نماز پڑا گا تو یل زم ہو اس پر لازم ہو جائے گا وہاں چائے اور نماز پڑے سلافی غیریا مل المساجد لا لاج اخروج رہی اگر ان مسجدوں کے علاوہ کسی منت تو انہی مسجدوں میں سے کسی کی مانی تھی لیکن نماز کسی اور مسجد میں پڑھ لیتا ہے تو منت ادا نہیں ہوگی کیوں اس وجہ سے کہ منت جس طرح مانی جاتی ہے حجی ان فضیلت جو ان مسجدوں میں ہے وہ دوسریوں میں نہیں لہذا ادھر ہی آنا پڑے گا ولا و اگر منت مانے کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی تو ائن نہیں ہوگی جہاں پر بھی چاہے نماز پڑھ لے جو ہے لے لیکن بات کو سمجھنا تھا ایک بات یہاں پر سے سنائی ایک بات حافظ ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری شرح بخاری جلد پہلی وہابی ابد اندھے اندھے الزیز بن ابد اللہ بن باز ہے کسی باز کا پتر یہ بندے کا پتر نہیں یہ ادروں بھی اتوں بھی انا سی جی جی یہ عرب والوں کا مفتی سی سعودی آخن ویرا دا صلیمن صلی صلی صلی تو کما تعین یہی امام باغبی فرماتے ہیں کہ جن جن مسجدوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں ان تین مسجدوں کے علاوہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اگر کوئی منت مانے کہ وہاں نماز پڑھوں گا تو منت ماننے سے وہاں نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا کیونکہ وہاں سرکار نے پڑھی تو ان کی بھی فضیلت ہے اچھا انا تھلے کی لکھ رہا ہے انا انا بحض یہ بات کمزور ہے پکر کسی آسر ہو سکتا ہے کسی کلوتے نو آسر دے کہ یہ گل ہے اس کے اندر کمزوری طرح پیدا ہو گئی ہو یہ بات پڑھ کر کہ ہو سکتا ہے گرنے لگا ہو پیچھو کسی تھم دے دا ہو بابا جی کلویا جائے ڈگیا جے نہ ایڈی چیتی طرح کلویا جائے پیچھو تنک دے کتی ماں پترا وا مج تحت امام بگوی کہ بات ایسے ہی ہے یہ کہتا ہے ہے تیری ہے تیرا پیو ہے تیرا سارا ٹبر ہی دے پان بغیرت بچے جیڑی گل مطلب کیوں بھائی وڈ امام گل کر گا غریب ہے <laughs> چلو جی تو قوی ہے اے ضعیف ہے تو کبھی اپنی قوت اپنے کول رکھ اصل ضعیفہ نے پیچھے ٹور پہ نہیں امام بگی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے سمجھ لگی عجیب لانت کیوں کہ ان کتوں کا مذہب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسجدوں میں نماز پڑھی ہے اور ٹکے برابر ہی نہیں اس واسطے یہ کہہ رہا ہے کتا بات ضعیف ہے اب سمجھ آئی یا کرماموں کا کیا مذہب ہے سبحان اللہ تمہارے سامنے